کتنے اوساف آ گئے قرآن پاک ہے تین آ گئے تو چاہیے یہ تھا کہ لوگ قرآن پاک کو مانتے خدا کے شاکر بن کے رہتے عابد بن کے رہتے لیکن پرانی چال بے جو پہلے تھی وہ اب بھی آئے اس لیے شکوائے معن دین ہے باہد السان بھی شر شکو معاندین انسان کو چاہیے کہ اللہ سے خیر مانگے یا اذان مانگے خیر لیکن یہ جو دین ہے نا خدا سے شر مانتا ہے اللہم انکان کا اللہ حقہ اجارت ہو. وہ کہا تھا نہیں, نہیں. بکے والوں نے کہا پتھر برساؤ ایسے بھی آدمی گھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کسی بات سے تنگ ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے میں مر جاؤں ہاں یا بیٹوں کو کہتا ہے بیوی بی کو کہتا ہے تم مر جاؤ عجیب تماشا ہے وید النسان اور درخواست کرتا ہے انسان عذاب کی جیسا کہ اس کو درخواست خیر کی کرنی چاہیے اور ہے انسان جلد باس عجول کا منع آه، یہ سی کا ہے مبالغ کا ہماری سرائے کی زبان میں کہتے ہیں وڈا ابالا وڈا ابالا ہے ودہ اوباہلا، ودہ اوباہلا. جل نل نہ دلی لکڑی نمبر دو دلیل لکڑی پہلے گزر چکی ہے سمی کیا ہم نے رات کو دن کو قدرت کی دو نشانیاں دھندلا بنایا ہم نے رات کی نشانی کو اور کیا ہم نے دن کی نشانی کو روشن کیوں روشن کیا لے تب تک رب قوم حکمت نمبر تلاش کرو روزی رب ربا کی اس لیے دن کو کیا بنایا اوشن اور حکمت نمبر دو لتاب تا کہ رات اور دن کی آمد رفت سے تمہیں سالوں کا پتہ چلے مہینوں کا پتہ چلے وہ چلتا ہے پتہ ہے نہیں ہمیشہ رات رہ جاتی تو کیا پتہ چلتا تا کہ جانو تم عدد سالوں کے چھوٹے موٹے حساب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 لازم کیا ہم نے اس کو امل اس کا اصل طائر کہتے ہیں اڑنے والے کو گویا کہ یہ ہمارے عمل جو ہیں نا وہ لوہ ماپو سے اڑ کے آ جاتے ہیں وہاں لکھے ہوئے ہیں یا نہیں ہمارے عمار وہاں سے اڑ کے آ جاتے ہیں ہمارے بار. لازم کیا ہم نے اس کو اس کا عمل کی انہوں کی گلے کا ہاتھ ان کا منہ گلے کا ہار لکھو محاورہ ہے اور نکالیں گے ہم واسطے اس کے دن کی آمد کے نام آماد جو ملے گا اس نام اعمال کو بالکل کھلا ہوگا کہا جائے گا اکرا کتابت پڑھو میاں نام امال پڑھو کافی حضرات تیری آج کے دن تیرے اوپر حساب کرنے والی تو خود اپنا فیصلہ آپ کر لے یہ ہے تخویف و خروی پر میں منحدا ترغیب جو شخص ہدایت پاتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفے کے لیے اور جو گمراہ ہوتا ہے یہ ترہیب ہے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے اس سب گمراہی کا, کا بوال اپنے اوپر ہوتا ہے بلا تازر و دستور خداوندی اللہ کا دستور یہ ہے کہ ہر آدمی بزاد اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اپنے عمال کا بوجھ اٹھاتا ہے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 اس کا ہے نا کہ گمراہ کردنگے جی اپنے عمل کا اور نہیں اٹھاتا اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا ماں کنہ معی یہ سب دستور خداوندی ہے اور نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک بھیجتے رسول کو باخبردار کرتا ہے واحدہ گرفت خدا بندی تری گرفت خدا بندی اور جب ارادہ کرتے ہم یہ کہ ہلاک کریں کسی بستی کو جو کہ قابل ہلاک ہے یہ بھی سال سال لکھنا ہر بستی نا جو بستی کے قابل ہلاک ہے تو امرنا مترفی ہا مترفیہ کے بعد کیا مقدر ہے جی ہاں یہ ضرور لکھنا ہے امرنا نا مترفی ہابی حکم کرتے ہیں اس بستی کے سرداروں کو تات کا جو بڑے بڑے سردار خوشحال ہوتے ہیں ہم حکم کرتے ہیں تات کا کسی نبی کے ذریعے یا کسی ولی کے ذریعے کہ تاج کرو لیکن وہ تاج کرتے ہیں بے فرمانی کرتے ہیں جب وہ بے فرمانی کرتے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی عوام بھی بے فرمانی کرتے ہیں حکم کرتے ہیں اس بستی کے سرداروں کو تاج کا بے فرمانی کرتے ہیں دوسری بے فرمانی کرتے ہیں تو ثابت ہو چکے ان کے اوپر بات عدم مرنا تجمیر ہم اس بستی کو اکھاڑ پھینکتے ہیں سمجھے جی؟ اے بیتات کا لازے سے لکھا ہے کہ بظاہر مانا ٹھیک نہیں منتا کہ ہم اس بستی کے سرداروں کو حکم کرتے ہیں پھر پس کرتے ہیں خدا فس کا حکم کرتا ہے کیا وہ کم اہلک نار منالقرون تخلیف دنیاوی اور بہت سی جماعتوں کو ہم ہلا کر چکے اسی طریقے سے بعد کے اور کافی ہے رب ترا سات گنا اپنے بندوں کے خبردار دیکھنے والا منقان اجرد العاجلہ دنیا کے اندر دو قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں باغ ہیں طالبین دنیا پہلے ان کا انجام دیکھ لو طالبین دنیا کا انجام جو ارادہ کرتا ہے صرف دنیا کا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 لیکن پھر کر دیتے ہیں اس کے لیے کیا جہنم یسلحہ مضموم مدہورا داخل ہوگا اس کو بدحال اور دھکیلا ہوا یہ تو تھا طالبین دنیا کا انجام امن اراض الشرہ یہ طالبین اقبا کا انجام طالبین دنیا اقبا کا انجام ہے بحث لیکن اس کے لیے تین شرطیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ نیت خالص ہو نیت کیا ہو خالص دوسرا یہ ہے کہ عمل بھی شریعت کے مطابق کیا جائے کیا شریعت کے مطابق عمل کیا جائے سورج نکل رہا ہے سوفی صاحب آ کے نفل نماز پاٹ شروع کر دیتا ہے یہ شریعت کے مطابق ہے اور سورج نکلتے وقت سورج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 وہ شخص کی ارادہ کرتا ہے آخرت کا یہ اخلاص نیت ہے جو ہی کام کرو مقصود آخرات ہو دنیا نہ ہو وہ سالہ سا یہ اس کے نیچر عمل تسیحمل اخلاص نیت کے بعد کیا ہے جی تصحیح عمل کو صحیح کرے اور کمئی کرتا ہے آخرت کے لیے جیسے کمئی کرنی چاہیے وہ واہ موم یہ کیا ہے جی تصے عقیدہ تیسری کہ عقیدہ بھی صحیح ہو بس یہی لوگ ہیں کا نسائی مشکورا ان کی کمائی جو ہے نا ٹھکانے لگی سبحان اللہ ان کی کمائی کی قدر کی جائے گی حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی کمائی کیا لگی ٹھکانے مشکور کلائے وا الا سنت اللہ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 لیکن آپ سمجھے کہ ان میں سے تم کون سے طالب بنو گے طالبین آخرت بنو بھائی آخرت کے جب تم طالب بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا نہیں دے گا یہ تم قرآن پڑ رہے کو بھوک مار رہے ہو طالبین دنیا کو غور کرنا طالبین دنیا کو فقط دنیا ملے گی آخرت نہیں ملے گی کیونکہ محض دنیا مانگی انہوں نے اور طالبین آخرت کو دونوں چیزیں ملیں گی ریز کی ملے گا اللہ دنیا دے گا فرق بھی دے گا کل نمید دو ہر ایک کی مدد کرتے ہم ہاؤ لائل ہا ان کی بھی اور ان کی بھی ہاؤ لائ ہاؤل کون ان کی ان کی کون طالبین دنیا بھی اور طالبین اخبار بھی من اطاع رب اپنے رب کی بخشے سے دنیا بھی لکھو دنیا دونوں کو دیتے ہیں اور نہیںت رب تیرے کی ممنوع یہ دنیاوی دے کیسے فضیلت دی ہم نے بعض کے اوپر بعض کے دنیا کے اندر لیکن ولل آخرات مانگو آخرت ترغیب بلل آخرت ہے البت آخرت بڑی ہے درجوں میں اور بڑی ہے فضیلت میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر اصول کامیابی آئیں گے یا نہیں اصول الفاظ اب اصول کامیابی شروع ہیں جی سب سے پہلی چیز ہے توحید توحید پہ قائم رہو شرک سے بچو اصول کامیابی میں نمبر ایک نہ کر تو ساتھ اللہ کے معبود آؤ یہ ساتھ اللہ کے ہے کیا ہم جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی شرک نہ کرو مشرک نہ بنو سمجھے جو وہ کہتے ہیں ہم تو ہی خدا کو مانتے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں ہم جواب یہ دیتے ہیں مشرق وہی ہوتا ہے جو خدا کو مانتا ہے اور خدا کی عبادت کرتا ہے جو خدا کا منکر ہے وہ کیسے مشرق ہوا وہ تو دہریہ ہے مشرق وہ ہے جو خدا کو مان کے اس کے ساتھ اور ان کو شریک کرے بات ہی سمجھ تو مشرق ہے وہی جو خدا کو مانتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے لیکن خیر کو خدا کا شریک کرتا ہے عبادت کے اندر وہی مشرق ہے منکر کر جو ہے وہ مشرک نہیں وہ دہلی ہے سمجھے اس لیے مولانا حسین علیہ سار اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشرک اور مواحد کی علامت ہے ہی اور بھی مواحد جو ہے وہ ہی ہے مشرک جو ہے وہ کیا ہے بھی ہے مواحد کہتا ہے خدا ہی معبود ہے مواعد کیا کہتا ہے خدا ہی معبود ہے مشرق کیا کہتے خدا بھی معبود ہے کیا تو بھی کا کیا بنا خدا کے ساتھ اور بھی ہیں خدا بھی معبود ہے ہی وہ بھی کا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ نہ کر ساتھ اللہ کے معبود اور یہ یعنی خدا کو بھی مانتا ہے اور اوروں کو بھی مانتا ہے دونوں کو محتا تک ادا پس بیٹھے گا تو بدحال ہو کے مقزولہ بے یار و مددگار کزا ربو کا یہ تاکید ہے جی تاکید اس میں بھی شرک کی تردید ہے پین سڑک یا رب تیرے نے اس بات کا کہ نہ عبادت کو کسی کی سوائے اللہ کے یہ تو پہلے کی تاکید ہے وب ابالدین احسان یا کتنی نمبر ہوا جی دو اجتناب عنی شرک یہ اصول کامیابی نمبر ایک تھا والدین کے ساتھ احسان کو نمبر دو اما یا بلونا یہ تفصیل ہے اگر پہنچ جائے نزدیک تیرے بڑھاپے کو ماں باپ آہدو چاہے ایک ہو ایک پوت ہو گیا یا دونوں ہوں, پس نہ کہ واسطے ان کے اف او کام تمہیں کہیں نا اے بیٹے فلانا کام کرو تو تم ہوں نہ کرو کیا ایسے نہ کہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں. جھیل کو ان کو وق اور کہو واسطے ان کے بات عدب کی وقف اور جھکا دے واسطے ماں باپ کے کندھا آجزی کا نیاز مندی سے یعنی ماں باپ کے سامنے بیٹھا ادب کے ساتھ بات کی تو کس کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کی سمجھے ایسا نہ کہا کیا کہ آ کے والے ہے تو اس کا تو وہ کہتے ہیں جٹ آ, ہمارے, با, ہمارے پیو ہو کیوں ہوا کی ایسے جھڑک کے کہتے ہیں ایسی بات بھی ہے نیاز مندی ہو رحم وہ تلقین دعا بھی ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتے رہو اور کہ ان کو کمار بیانی سہی جیسا کہ انہوں نے پالا تھا مجھ کو بچپن کے اندر کتنی تکلیف اٹھاتے ماں باپ رب کو بما مافی نفوسے کو اخلاص ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو تو اخلاص کے ساتھ تمہ اور لالچ نہ ہو رب تمہارا خوب جانتا ہے ساتھ اس نیت کے تمہارے دلوں میں ہے آیا اخلاص ہے یا لالچ ہے اگر ہوگے تم دل سے نیک تو پستا کی ہے اللہ تعالی واسطے رجوع کرنے والوں کے بخشنے والا تو دل سے اچھی نیات ہو ماں باپ کی خدمت کی باز لوگ یوں ہوتے ہیں ایک آدمی کے مثال طور دس بیٹے ہیں نا تو ایک بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت بہت کرتا ہے چاپلوسی کرتا ہے جوتے جوڑتا ہے فلاں کچھ فلاں کچھ ایسے ایسے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 انتکار کرا رہی. ساری زمین انتکار کرا رہی انتقال کرانے کے بعد مجھے بٹھا دیا بس کے اندر کرایہ تو دے دیا لیکن آپ بھاگ گیا وہ تما پورا ہو گیا ہے؟ نہیں اب میں نابینا دھکے کھا کھا کے گھر پہنچوں گا یہ حالت میں کرتے ہیں تو یہ دیکھو دل کے اندر اخلاص ہو اخلاص سمجھے پھر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں آ تما وا تل قربہ تو اور مسکین یہ کتنا نمبر ہے جی؟ تیس دے دو رشتہ داروں کو ان کا حق رشتہ داروں کے حقوق ہیں مسکینوں کو مسافروں کو ولاد وزر تبزیرہ یہ کتنا نمبر ہے اور بے جا نہ اڑا نہ اڑا تو بے جا اڑا نہ یہ بے جا اڑاتے نہیں یہ پندرہ شاہبان کو جو آتش بازی ہوتی ہے پٹاخے چھوڑتے ہیں لاکھوں کروڑوں کہ پیسے ضائع کرتے ہیں نہیں آتش بازی کے اندر نقصان لاوا ہوتے ہیں ان المبذرین اس لیے کہ بے اڑانے والے ہیں شیطان کے بھائی ہاں بے جا نہ اڑایا آآ آآ آآ یہ ہم مولوی صاحبان کو بھی خیال کرنا چاہیے علی پر مجھے دعوت کی ایک آدمی نے تو میں وہاں چلا گیا کہنے لگا جی عام ادرفت کار کا کرایہ وغیرہ وغیرہ میرے ذمے میں بس پہ چلا گیا تو میں نے اس کو کہا ایسے جو تم کہتے ہو کار کہ ہو ایئر کنیشان عام ادرف کا کرایہ تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں کیا تم مدرسے کے موتم ہو احتیاط کیا کرو میں بس پہ آ گیا ہوں بس پہ چلا جاؤں گا اب بس پہ آنے جانے کا کرایہ میرا ڈیڑھ سو روپیہ لگے گا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 ان نل بے جا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا کیا ہے بڑا ناشاکر ہے کفورا یہ کتنے آ گئے جی چار آ گئے وہ بات آ رہی تھی کہ رشتہ داروں کو حق دو مسکین کو فرمایا اگر یہ مسکین رشتہ دار تیرے پاس ہیں سوال کرنے کے لیے کہ ہمیں کچھ دو اور اس وقت تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو جواب نرمی سے دو گے سختی سے دو گے نرمی سے بھائی صاحب معاف کرو انشاءاللہ تمہاری امداد کر دیں گے جب اللہ نے توفیق دی بھائی ماہور زنہ اس کو کہتے ہیں رد جمیل اچھے طریقے پہ جواب دینا اور اگر اعراض کرے تو ان سائلیم سے واسطل کرنے رزق کے رحمت کا کمن کیا ہے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 بچہ کو خرچی مانگے تو بچے کو دھمکی دے دی بڑے بکیل ہوتے ہیں نہ بیوی کو دیتے ہیں نہ بچوں کو دیتے ہیں بات دنیا ہے صاف اس کو جمع رکھتے ہیں شمار کرتے رہتے ہیں تو پھر ایسی بے وقوفی بھی نہ کرو کہ ہاتھ کو باندھ کرو کیا دنیا کیا ہم دیکھ خرچ کرو اور ایسے بھی نہ ہو کہ بالکل پھیلانا شروع کر دو ہاں؟ تمہیں ایک کار کی ضرورت ہے دس کاریں لے لو بیوی علاحدہ کار چلا رہی ہے بیٹی عدہ کار چلا رہی ہے بیٹی علیحدہ کار چلا رہی ہے ٹی وی ہر کی علیحدہ ہے تو اتنی فضول خرچی بھی نہ کرو پہلی سورت کے اندر جب تم بوخل کرو گے تو لوگ ملامت کریں گے تجھے کیا کریں گے کنجوس مکھھی چوس کیا کہیں گے ارے کنجوس مکھھی چوس اور دوسری سورت میں کہیں گے ہے وہ ہے سارے گھر کو تباہ کر کے رکھ دیا ایسے ویران کنند ہے نہ کر تو اپنے ہاتھ کو باندھا ہوا طرف گردن اپنی کے نمبر چے لکھا ہے نا اور نہ بالکل پھیلا اس کو بالکل پھیلانا خرچی نہ کر فتح پس بیٹھے گا پتہ ملامت کیا ہوا پہلی سورت میں تو اس کو ملامت کریں گے کس میں اور بوخل کی صورت میں اور دوسری سورت میں معصورا پچھتایا ہوا تو خود پچھتا گا اتنا میں نے کیوں خرچ کیا ان ربا کا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 تاں کہ دوسرے طالب دنیا دنیادار یہ نہ کہے ہمیں کیوں نہ ملا تو صحیح بات ہے وہ تھوڑا خرچ کرتا ہوں چلو با کو دوسرے دن چندہ بہت آ جاتا ہے اس لیے بورچوں کو بھی کہا ہے بھی خوب ڈالو ان کو کھلاؤ پلاؤ شروع کے کھلا تو اللہ تعالی بڑی برکت دیتے یہی فرمایا اللہ رسک میں برکت دیتا ہے ہر کرنے سے یہ دلیل اکڑی نمبر تین بے شک تیرا فراخت کرتا ہے رسک کو جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے